والصلاة والسلام على سید الفسول و خاتم الانبیاء امامان فاوز باللہ السلام علیم من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم و علافتهم عن الرسول صلی اللہ علیہ وسلم في اقامت الدين محیف يجو على کافت الامامی الاتباع على هذا الترتيب أيضاً يعني اندى الخلافة بها ذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يهانا سهل ماكين وشاريا صحابي رامل الله تعالى عليهم والمعين بالخصوص اربع کی افضلیت کو بیان کرنے کے بعد خلافت کے حوالے سے تذکرہ کرتے ہیں کہ کون کون سے خلیفہ بنے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے حالت اور ماننے کے بعد ایک حال ایسا بنا کہ کسی کو یقین ہی نہیں ہو رہا تھا پردہ فرما لے کہ اس کی درد بڑھا دوں گا اور ان تمام حالات کو دیکھتے ہوئے صدیق رضی اللہ سے نے صبر کا مظاہرہ کیا اپنی رہائی اس طریقے سے کہ ظاہر ایک بہت بڑا المیہ تھا اور مسلم کو لیڈر چاہیے تھا اور رسول اللہ علیہ وسلم کا پردہ فرما لینا ایک بہت بڑا سانیہ تھا تو اب یہ کہ ارتدار کا الگ سے خدشہ اور کئی سارے معاملات کو سلجھانا یہ تو ایک انسان کا بھی سوچ ہے کہ جب ایک گھر کا سربراہ اگر دنیا سے چلا جائے تو گھر والوں کو حالات مینج کرنے اور معاملات کو سدھارنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے اور بری امت کا اور ایک مذہب اور ملت کا اگر بانی دنیا سے چلا جائے اور پھر بھی سیومبر نکلی جماعت کے لیڈر چلا جائے تو جماعت والوں کے لیے مشکل ہو جاتی ہے اور خود رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا سے پردہ فرمانا ہے کہ یہ ایک بہت بڑی بات تھی اب کسی کو یقینی نہیں تھا کہ ہاں رسول اللہ, اللہ دنیا سے پردہ فرما رہے ہیں آپ کو یہ کہنا کہ نہیں ہے اور آپ کو یقین کر لینا چاہیے کہ خود رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں اچھا تو پھر یہ ساتھ ہی ساتھ مہاجین اور انسان کے درمیان میں ثقیفہ بڑی شاید اور مشہور ہے کہتے ہیں ठीक है کو کہتے ہیں ایسی جگہ کو جو بالکل کھلی ہوئی ہو جس کے اطراف میں دیوارے نہ ہوں لیکن اس کی چھت پڑی ہوئی ہو تو اس جگہ کو کیا کہتے ہیں شطیفہ جیسے آپ کسی بھی جگہ پر کوئی چار رنگوں کی سچون لگا دیں اور اس کے اوپر تو یہ کیا بن جاتا ہے شکیفہ بن جاتا ہے لیکن اطراف میں دیوارے نہیں ہوتی ثقیفہ کہتے ہیں دیواریں بننے بن جاتا ہے تو ثقیفہ نہیں کہتے وہ جگہ وہاں پر انٹھارہ مقابلہ اور اس بارے میں جاتا کہ اب خلیفہ کون कौन گا کسی نے کہا انصار میں سے ہو کسی نے کہا کہ تو یہ شدید شریر آگ بڑھ اٹھا تو, تو اللہ تعالیٰ نے وہاں کو تشریف لے گئے صرف کو اس لیے اللہ وقت تشریف لے گئے کہ تاکہ اس فکرے کو ختم کیا جائے اور یہ جو آگ بڑک رہی ہے اور یہ جو زد اس طرح کی اٹھ رہی ہے اس دشمنی کی آگ کو ختم کیا جائے اور نظام کو ختم کرنے کے لیے وہاں تشریف لے لیے تھے لیکن وہاں پر دونوں طرف مشروط تھے اور اس طرح کے دلائل سے بات ہو رہی تھی تو اب یہ کہا سل کا فرمان ہے کس میں سے ہوں گے میں سے اب سی بات ہے کہ پر پر جاتے ہو پورے جینے پڑ گئے اس کے بعد یہ کہاں جی کے ہاتھ پر بیٹھا اور اس طرح اب یہ ایسا نہیں تھا جس طرح کروانے کے لیے کبھی بھی نہیں اللہ کالام صرف ہے اور وہاں پر یہ بات پیش ہے اس کی ذریعے یہ بھی ہے یہ کہا کہ ہم رسول اللہ ہم ہیں آپ لطیفہ بنی سارا جا کر آپ نے بھیج کیا تو ہمیں بھی بلا لیتے ہم سبھی مشورہ کر لیتے وہاں اس لیے نہیں کیا کہ اپنی بینک کرنا بلکہ میں تو وہاں پر بھی کی ہے الگ سے بھی کی ہے اور پھر تمام کے سامنے شاہرام کے سامنے ہے اور اپنے یہ خاص بھی بات لیے بات ہے یہ جو اعتراض تھی ہمیں بھی بلا لیتے ہم سے بھی مشورہ کر لیتے وہ کیا کریں اس کے علاوہ خود رسول اللہ کو اپنی زندگی میں امام بنا لینا اور اس کے علاوہ میں نے جا کر آگے بڑھنے لگے مبارک سے آواز دی اور, اور کہا کہ نان ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ بکر کے علاوہ کوئی اور کیا ہو لوگوں کا ایمام بنے اللہ تعالیٰ کوئی بات سب ہی نہیں ہے تو ان کی سارے اور مخصوص ہیں اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پتہ نبی ہے نا بکر صدیق کی ہے؟ رسول اللہ تعالیٰ جی اب تو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ایک عرصے تک خلیفہ رہے باقی تفصیل آگے بڑھیں گے کتنا کتنا ہے وہ خلافت کتنے بیماری میں عدالت کی شروع میں ایک اللہ کو بلایا اور بلانے کے بعد اللہ ایک لکھوایا اور لبوانے کے بعد اس پہ بھاگی ہوئی بند کیا اور لوگوں کے سامنے پیش دیا اور اس میں جو بھی ہو وہ کہ جو بھی اس میں کیا کریں گے کہ ان کے ہاتھ پر سارے ایمان والے کیا کریں بیٹھ کر حیرتمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو جب شہید کر دیا گیا جب ان کو شہید زخمی کیا گیا تو زخمی ہونے کے بعد شہادت سے قبل فاروق چھ لوگوں کی بیٹی تشکیل دی ہے چھ لوگوں کی جس میں حضرت عثمان غنی ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے علاوہ دیگر صحابہ گرام ہیں پھر ان میں سے پانچ لوگوں نے حضرت البرحمان تعالیٰ کے حوالے کر دیے آپ جس کو بھی فیصلہ کر دو گے وہ کیا بنے گا اللہ اور یوں آپ خبر عثمان بنے رضی اللہ تعالیٰ کو ایک دردناک طریقے سے شہید کر دیا گیا اور ایسا کوئی موقع نہیں تھا نہ ہی انہوں نے کوئی وسیع کی اور نہ ہی کوئی لکھا بابا خلفا کے لیے تو یہی وجہ اس طرح کتنے بھی پوچھے اور حضرت علی رضی اللہ کو حضرت مہاجرین میں, میں سے کوئی اٹھا نہیں جو اس طرح کو حضرت علی رضی اللہ کے مقابلے کرو اس لیے لوگوں نے حضرت علی رلی اللہ تعالیٰ سے کی کہ آپ کیا کریں, کریں اور ہم آپ کے ہاتھ کو کیا کرتے ہیں حضرت علی علی اللہ تعالیٰ کو انتخاب کے شہر مسلمانوں کے اللہ خلاف تو یاد وہ جو, خلاف ہے اور جمل کی جو ہیں وہ کبھی بھی ایسی نہیں ہے کہ معلیہ نے خلافت کا معاملہ کبھی بھی دیکھنا وہ معاملات وہ الگ ہیں کہ وہ ان کے وہ ایک الگ مستقل بحث ہے کیا تھیں وہ یہ کبھی بھی نہیں تھا درمیان جو جنگ میم کی بنیاد یہ ہو کہ خلافت ہے خلافت کبھی بھی نہیں بہت ضرور تھی اللہ تعالیٰ کو شہید کرنے والے جو بال تھے آیا کن باغیوں کے لیے صرف فوراً اقدامات کیے جائیں اور ان کو کافی سزا سنا دی جائے یا یہ ہے کہ اس کو کیا پر آخر علی اللہ تعالیٰ پیشکش کی تو ان کا کہنا یہ تھا کہ فوراً ان لوگوں سے انتقام لیا جائے تاکہ آئندہ کے لیے جو مسلمان امیر ہوں ان پر کوئی اس طرح آنکھ نہ آئے لیکن حضرت علی رضی اللہ کی رائے یہ تھی کمال رائے تھی کہ اب اگر اس فطرے کو بھی اٹھا دیا جی جائے گا تو بغاوت عام ہونے لگی تھی اب اگر ان کے خلاف شردا کی طرف چلے جائیں گے اور ان کو سجائیں کی شروع کر دیں گے تو اہم ممکن ہے کس لوگ بغاوت پر اتر آئیں کا تقاضہ یہ تھا ان کی سمجھ یہ تھی کہ اب پہلے سے مسلمانوں کو مضبوط کیا جائے اور خلافت کو مضبوط کیا جائے اور اس کے بعد کیا الگ معاملات ہیں خلافت کی بحث کبھی بھی نہیں تھی ربی اللہ سالم ہو اور میرے ماویہ روی اللہ سال کے بیچ جو خلافت کی ایسا کبھی بھی نہیں ہے یہ صرف اور صرف لوافظ کے گھڑی ہوئی ساری کی ساری باتیں ہیں جو تاریخ بن چکی ہیں کہیں کہیں اور وہ بھی وہ تاریخ جن کا کوئی اعتبار ہے نہیں ہے خود ان کی اپنی گڑی ہوئی ہے اور <سؤال> اور ان کی رائے یہ اور کچھ یعنی ان کی رائے ببو جی خلاف پر ہار بباد تمام لوگوں کے سامنے اعلیٰ سب کے سامنے بارکار میں ہو کچھ توقف جو ان کی جانے سے تھا برالی کتاب میں یہ بات نہیں ہے خلافت حق کرنا لگو اگر خلافت الفاظ سیکھ نہیں ہے مناظر اور میری نے بھی جھگڑا نہیں کیا خلافت کی بنیاد پر جا رہی ہے اور یہ بات ٹھیک ہے اگر حضرت علی علی جیسے کہ الافع ہے اللہ اللہ بتا دیا تھا اور سکھلا دیا تھا اور کہ وغیرہ وغیرہ اگر ایسی کوئی نسل موجود ہوتی تو خود حضرت علی علی اللہ علیہ کیا کرتے استدال کرتے صحابہ کے خلاف تحریر پکڑتے اگر نتلی اللہ تعالیٰ کوئی نسل موجود ہوتی کوئی فرمان موجود ہوتا کہ جیسے کہ جیسے کہ سی آئی کو علیہ وسلم اور یہ کیسے کیا جا سکتا ہے صحابہ کے حق میں کہ ان کا اعتفاد ہو جائے اگر باطل باطل باطل ایسا کبھی بھی ممکن نہیں ہے تمام کے تمام صحابہ اکرام کی بادل پر متفق ہو جائے چاہے تو بکر خلافت پر سب کا اہتمام ہے سب کا پہلا سب صحاب بکر کی خلافت پر ہے تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ تمام سہدی بات پر اجماع کر لے ان کے اثر پر عمل ہو جب ہو مایوس ہوگی اپنی زندگی سے جلی ان کتابوں کیناخت کی اور لوگوں کے لیے کیا سامنے لائے جب یہ کتاب اور جمیر حق رضی اللہ عنہ کے پاس ہم نے بین کی جو شخص اس میں ہے ان کا نامر خانوں کو بہت سارا اور اپنے خلافت کو چھوڑا شدہ چھ لوگوں کے درمیان مشورے کو یہ چھ لوگ آپوں سے مشورہ کریں گے اور کیا ہوگا جس پر بھی وہ اتفاق کر لیں وہ کیا ہوگا کی اور موقع نہیں ہے چلے برہن کئی ایسے عثمان یہ چھ لوگ سے پانچ لوگوں نے اس معاملے کو ہمارے حوالے کر دیا ہمارے برات کا اظہار کیا کہ میں تو خلیفہ خریدا نہیں بننے والا تو اگر نے برات کا کیا تو باقی پانچ منٹ اس کے حوالے سے کو کر لوں وہی ہو گیا اب ان, حوالے دیا؟ اور اس ان کے حوالے کا بھی حکم کی جھک جانا مطلب یہ کہ آپ کے احکام کو مانا اور زب علامات کرنا ٹھیک نہیں بہرحال ان کو تو شاید یہ بھی پتہ نہیں ہوتا کہ فرض کیا ہے اور واجب کیا ہے فکان اجمان بس اس پر کیا ہو گیا جمع مستور شہر پر شہید کیا گیا اور اس خلافت کو محمد کے بارے پر جمع ہو گئے علی علی دی الخلافہ اور اس لیے زمانے میں سب سے افسر تھے اس زمانے کے و اول خلافت اور خلافت کے سب سے زیادہ حقرآے اور مخالفات کر رہے مخالفات اختلاف تھا فل مخالفات جو جھگڑا تھا لو یقینی خلافت ہی یہاں پر خود شاعری کہہ رہے ہیں کہ یہ خلافت کا جگڑا نہیں تھا اور پیچھے کیا او بات ہے بہرحال وہاں شاعری کی عبادت بالکل ٹھیک نہیں ہے کسی وجہ سے ح اور چند اور مقامات پر نکال کر کے بھی کام لگایا ہے برحال مناسب نہیں ہے لیکن کیا, پر کیا ہے, جس ہے اس لیے ضروری ہے اس حوالے سے تو باہر جو مخالفات اور جھگڑا ہوا يكن من نزاع خلافت, خلافت کا جھگڑا نہیں تھا, خطر بلکہ وہ اس, خطر تھا. جو ہیں اس مسئلے کے حوالے سے کہ وہ صحابۂ جو بنیادوں پر تھا کے ایک اور اس میں جو سوال و جواب ہے ساری کی ساری جانب ہے مطالعات لمبی کتابوں میں ہیں لہٰذا آپ کسی پر بھی اتفاق کریں اللہ تبارک ہے السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ